لب کایا مہدی لبایا مہدی یا محدی میں حاصل ہے ہم خام نائی ہم خامنائی. خامنائی حاصل حاصل یا مہدی. حاصل حاصل ہم خامنائی. خامنائی. کے حکم پر میدان میں ہم کھڑے ہیں یزیدوں سے جنگ بھی کر رکھے ہیں ہے آج ہے دورے خیبر ہم اوشا ہے ہم شاصل حاصل, حاصل ہے ہماری ہمر ولایت ہے تلے نظام ولایت کبری آ کے لپے یا مہدی کام نائیل حاضر ہے ہم کام ہم ہاسل ہے ہم حاصل حاصل ہے ہم حاصل ہے ہم مہدی مہدی